والصلاة والسلام على سجد رسول اللہ الله وعلى علیہ نبی يا نور الله شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اقطور قادری رضوی دامد برکات اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت میں فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی و علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ شوں ہے تم مجھ پر درود پڑھو اللہ افزا وجل تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جب بھی کوئی دشواری ہو کوئی حاجت ہو کوئی پریشانی ہو کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ ہو یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوں درود پاک پڑھ لیا کریں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے تو انشاءاللہ شاء ہمارے دینی اور دنیاوی ہر طرح کے بگڑے کام سنورتے چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مکثرت دودھ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سلسلہ خوابوں کی تعبیریں ایک مرتبہ پھر جاری ہے آپ سب کو اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں حسب معمول آپ کی طرف سے موصول ہونے والی کالس کو ہم شامل کریں گے آپ اپنے خواب ابھی ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر بیان کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل آپ کے خواب کو ممکنہ صورت میں ابھی اسی سلسلے میں ہم آنیئر کریں گے اور پھر اس کی تعبیر کو بیان کیا جائے گا ہمارے ساتھ رہیے اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے کو ملاحظہ فرمائیے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو علم دین کے مدر پھول چننے کا بھی موقع ملے گا <تصفح> کچھ گزشتہ سلسلے کی بقیہ رہ جانے والی کالز کو اولا ہم شامل کرتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ پھر ابھی جو آپ کی طرف سے دنیا بھر سے ہمیں کالز موصول ہو رہی ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ان کو اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے یاد رہے کہ جب بھی کال ریکارڈ کروائیں تو واضح ہونی چاہیے ٹھہر ٹھہر کر ریکارڈ کروائیں جلد بازی سے کام نہ لیں ورنہ واضح نہ ہونے کی صورت میں مکمل نہ ہونے کی صورت میں یا کوالٹی کے درست نہ ہونے کی صورت میں آپ کی کال آن ہونے سے رہ سکتی ہے آئیے کال کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلی کال میں ہمارے سائل محترم نے اپنا کیا خواب بیان کیا ہے الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا ہے کہ کچھ ٹیکٹیکل پرابلم کی وجہ سے ابھی کال کو جو ہے وہ آن ایئر نہیں کیا جا سکتا چلیے کچھ مدنی پھول شعبان المعظم کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں الحمد ہمارے درمیان ماہ شعبان المعظم تشریف لا چکا ہے بے شمار برکتوں اور رحمتوں والا یہ مہینہ یہ وہ مہینہ کے جسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مہینہ ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اسی نسبت سے ہم مہینے کو محبت میں آقا کا مہینہ کہہ کے یاد کرتے ہیں پکارتے ہیں اور اس ماہ مبارک کی پندرہویں شب بہت ہی اہمیت کے حامل بہت سارے فیصلوں کی رات نام اعمال تبدیل ہونے کی رات اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمتوں بخششوں نوازشوں کی رات جو کہ دنیا بھر میں مسلمان بکثرت عبادت کر کے گزارتے ہیں نامہ اعمال تبدیل ہونے کی رات ہے اہم فیصلوں کی رات ہے اور بزرگان دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بالخصوص اس رات کے قریب آتے ہی اپنے عبادات میں مزید اضافے کے لیے کوشاں ہو جایا کرتے تھے اور علماء فرماتے ہیں کہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اعمال نامے کا آخر اور ابتدا یہ بہتر سے بہترین ہو کوشش کریں آپ بھی عبادت میں مزید ہمت کریں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول کی جہاں دیگر برکات ہیں انہیں میں سے ایک برکت کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان میں نفلی روزے رکھنے کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے مدری چینل پر بھی آپ سحری اجتماع کے حوالے سے ہر روز ہر دوسرے دن جو ہے وہ اس کی آپ خبریں بھی دیکھتے ہیں اور سحری اجتماع میں ہونے والے بیانات اور وہاں پر ادا کی جانے والی نماز تحج التوبہ فکر مدینہ اور دیگر عبادات کے مناظر بھی آپ دیکھتے ہیں تو یہ امیر اہل سنت دامت برکات ملا کی طرف سے ہمیں ایک بہترین ترغیب ہے اور امیر اہل سنت دامت برکات ملا کی ترغیب پر لبے کہتے ہوئے بے شمار مسلمان اس ماہ مبارک کی رجب شعبان کی برکتوں کو لوٹنے کے لیے روزے رکھا کرتے ہیں آج بھی آپ نے مغرب سے قبل منا جاتے افطار کا سلسلہ دیکھا تو یہ بھی ویسے تو سارا سال ہی منا جاتے افطار کا سلسلہ ہوتا ہے کہ ہر پیر شریف کا روزہ رکھنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے خصوصی رحمتوں اور نوازشوں کا باعث ہے البتہ رجب اور شعبان میں بالخصوص مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے جامعات المدینہ مدارس المدینہ میں بھی نفلی روزوں کی بہت تحریک دیکھی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے شمار اسلامی بھائی طلبہ اسلامی بھائی وہ رجب میں شعبان میں نفلی روزے رکھا کرتے ہیں کئی ان میں ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو مکمل ماہ رجب اور مکمل شعبان المعظم نفلی روزوں میں گزارا کرتے ہیں تو آپ بھی ہمت کیجیے کوشش کیجیے اگرچہ آپ پورا مہینہ روزہ رکھنے کی اگر سکت نہیں رکھتے کوئی اور پرابلم ہے کوئی اور مسئلہ ہے تو چیدہ چیدہ دنوں میں جمعرات اور جمعہ کے دن روزہ رکھ لیا پیر شریف کا روزہ رکھ لیا اسی طرح جو شابان المعظم کی بڑی رات کے بعد پندرہویں شابان کا جو دن ہے اس دن کا روزہ رکھنے کی نیت فرما لیجئے تو انشاءاللہ شاء اللہ وجل اس کی بے شمار برکتیں اور رحمتیں آپ کو لوٹنے کا موقع ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حقوق کی معافی کے حوالے سے بھی یہ بہت اہم رات ہے کیونکہ آپس میں جھگڑا کرنے والے آپس میں حق تلفی کرنے والے اسی طرح شراب نوشی کا عادی اسی طرح زنا کا عادی اور بھی مختلف گناہوں کو بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح کے جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ رحمتوں سے برکتوں سے محروم رہتے ہیں تو ابھی کئی دن باقی ہیں پندرہویں شب میں تو بالخصوص دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے معاملے میں خصوصی توجہ کیجیے اگر آپ نے کسی کا دینا ہے تو دے دیجئے اگر کسی سے آپ نے قرض لیا ہے ادائیگی پر آپ قوت رکھتے ہیں ادائیگی کرنے کی تو ادا کر دیجئے ورنہ اسے سے مہلت طلب کر لیجئے معافی طلب کر لیجئے اسی طرح اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا تھا کسی کے ساتھ زیادتی کا سامان ہوا تھا کسی کے ساتھ کوئی اور معاملہ کیا تھا کسی کا حق طلب کیا تھا تو اس معاملے میں بھی معافی تلافی کر لیجیے اپنے رشتہ داروں میں اگر نہ چاکی ہے کسی کے ساتھ رنجش ہے اور وہ دنیاوی غرض سے ہے تو اس کو بھی رفا دفاع کر کے معافی تلافی کا سلسلہ کر لیجیے انشاءاللہ شاء اللہ از اس ماہ مبارک کی خصوصی برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کا موقع ملے گا البتہ بعض شرعی وجوہات ہوتی ہیں کہ شریعت متحرہ ہی منع کرتی ہے کسی کے ساتھ تعلقات رکھنے سے کسی کی صحبت اختیار کرنے سے مثال کے طور پر غیر مسلم ہے اب غیر مسلم کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا یہ شریعت نے منع کیا ہے تو اب یہاں پر سلو صفائی کا اس, اس طرح سے معاملہ نہیں کیا جائے گا دوستانہ تعلقات ظاہر رکھنا ہی منع ہے تو اب اس کے ساتھ تو اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جائے گا لیکن غیر مسلم کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی یا اس کو زیادتی کرنے کی جو اس کے اپنے حقوق ہیں وہ طلف کرنے کی مسلمان کو بھی اجازت نہیں اسی طرح کسی شری وجہ سے آپ نے قطار تعلق کی کوئی, کی کوئی بد مذہب ہے یا کسی ایسے شخص سے آپ نے قطار تعلق کی اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ تر کر دیا کہ جس کی وجہ سے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا آپ کو گمان ہے اس کی صحبت آپ پر برا اثر لا سکتی ہے تو بروں کی صحبت سے بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے اسی طرح گناہوں کے آدی جو لوگ ہیں جو کہ برے لوگ ہیں ان کی صحبت سے شریعت نے منع کیا تو اب ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جائے گا لیکن پھر بھی جو ان کے اپنے حقوق ہیں بہرحال وہ بھی ادا کیے جائیں گے تو شریعت مطالعہ نے جہاں پر ہمیں سلا رحمی کا حکم دیا جہاں پر ہمیں دوستانہ رکھنے کا حکم دیا جہاں پر جتنے حقوق کے ادا کرنے کا حکم دیا تو وہ شریعی رہنمائی لے کر ان کو پورا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے اور پندرہویں شب سے قبل ہی ان تمام معاملات کو پورا کر لیجئے تاکہ جب ہمارا اعمال نامہ تبدیل ہونے کو آئے تو اس میں کسی بھی مسلمان کا حق جو ہے وہ ہم پر باقی نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے تو یہ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ جس مدر ماحول میں ہمیں اس طرح کا ذہن دیا جاتا ہے دوسروں کے حقوق پہچاننے کا ذہن دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے تو انشاءاللہ عزوجل اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو دوسرے کے حق کو ادا کرنے کا ذہن بھی ملتا رہے گا اور حق تلفی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے ابھی تک جو ہے وہ ٹیکنیکل پرابلم جو ہے وہ جاری ہے کالز آ چکی ہیں تو انشاءاللہ شاء بہت جلد جو ہے وہ آپ کی کالز کو ہم آنیئر کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ شاء جیسے ہی ممکن ہوتا ہے تو آپ کے خوابوں کے حوالے سے جو آپ ہمیں خواب بھیجتے ہیں ان کالز کو ہم آنیئر کریں گے اسی طرح سے دیگر مدری چینل کے سلسلوں کو بھی دیکھنے کی آپ اپنی کوشش رکھیں اپنی جو ہے وہ عادت میں اپنے جدول کے اندر جو ہے وہ شامل رکھیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا اور اس طرح کے جو ایونٹس آتے ہیں ہمارے رجب المرجب میں معراج النبی کا ایونٹ تھا وہ الحمدللہ ہم نے منایا اسی طرح شعبان المعظم میں پندرہویں شب اسی طرح جو دیگر بزرگان دین کے اولیاء کرام کے دن ہوتے ہیں وہ الحمدللہ ہمیں مدنی چینل کے ذریعے منانے کا بہترین موقع ملتا ہے کال کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلی کال میں ساحل نے کیا خواب بیان کیا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اسلام آباد سے بول رہا ہوں محمد احمد مجھے یہ ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ میں جب مطلب پہلے اسکول میں پڑھتا تھا تو اب بھی مجھے جو ہے نا مطلب ایک خواب آتا ہے کہ میں اسکول میں جو ہے نا ایک پیپر دے رہا ہوں اور پیپر میں میں دوسروں کی نقلیں مار رہا ہوں تو مجھے خود کچھ نہیں آتا اسلم بھائی احمد اسلام آباد سے آپ نے زمانۂ طالب علمی کا بھی بیان کیا کہ اس وقت بھی اس طرح کا معاملہ درپیش رہتا تھا اور اب بھی نظر آتا ہے تو طلبہ کے اندر چونکہ یہ عمومی طور پر ماحول پایا جاتا ہے تو اس طرح کے خواب کا آنا جو ہے وہ ایک عمومی حالات سے متعلق ہے آپ کی ایک روٹین لائف سے متعلق ہے اس لیے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ویسے ہی یہ خواب کے اندر نظر آ جایا کرتا ہے البتہ طلبا کو یہ عرض کرتا چلوں طالب علم باقاعدہ جو اسکول کے اندر ہو یا کہیں اور کوئی بھی امتحان دے رہا ہو تو نقل کرنا یہ جہاں قانون اخلاقا جرم ہے مانا ہے وہیں شرعن بھی مانا ہے اس کے اندر دھوکہ دہی ہے جھوٹ کا عنصر ہے اسی طرح اور بھی کئی اس کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں تو نقل کرنا جو ہے یہ ویسی بری بات ہے آپ اگر محنت کریں گے اچھے انداز پر پڑھیں گے تو آپ کو اس کی حاجت نہیں رہے گی لیکن بہرحال طلبا کے اندر یہ ایک بہت بڑا موضی مرض پایا جاتا ہے بڑے بڑے اس کے بھی ماہرین پائے جاتے ہیں نقل لگانے کے طریقے ان سے سیکھے جاتے ہیں اور وہ اپنے حلقہ احباب کے اندر جو بڑا نام رکھتے ہیں لیکن یاد رکھیے دنیا کے اندر تو آپ کسی مسلمان کو کسی بھی شخص کو کسی بھی انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں دھوکہ دے کے آپ پاسنگ مارکس بھی حاصل کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کہیں پر اچھی جگہ پر نوکری بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں لیکن یاد رکھیے کہ کب قیامت اگر اس دھوکہ دہی کی بنیاد پر باز ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑا تو بہت مشکل ہو جائے گا دنیا کے چند سکوں کے خاطر دنیاوی کسی ڈگری کی خاطر نقل لگانا اور دھوکا دہی کا کام کرنا یہ بہت ہی خسارے کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان امور سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی قول کی طرف محمد محمد محمد سے مجھے خواب میں دو دفعہ ہوئی اور ایک دفعہ اپنی آواز سمجھ نہیں ہے اگر دوبارہ اس کو پلے کر دیں تھوڑا آواز بڑھا دیں آمین، ما وسیم بھائی، مرکز اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دو مرتبہ انہوں نے زیارت کی اچھا خواب ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی برکت اور اپنی رحمت سے نوازے گا عمرہ آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ اپنے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو ضرور عمرہ کی سعادت نصیب ہوگی اسی طرح عمرہ کرنا کاعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا مکہ پاک کی زیارت کرنا یہ امن قرض کی ادائیگی اور بیماریوں سے شفا کی علامت ہے دونوں خواب اچھے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو نصیب فرمائے اور ان خوابوں کی برکتیں آپ کو دنیا میں اور آخرت میں دیکھنا نصیب فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں میرے خواب یہ ہے کہ میں نے رات کو سوتے وقت یہ دیکھا کہ میں اڑ رہا ہوں اور جو میرا منہ ہے وہ زمین کی طرف ہے اور میں گھروں کے اوپر اڑ رہا ہوں اور لوگ جو ہیں وہ نیچے مجھے نظر آ رہے ہیں کبھی میں اڑنے لگ جاتا تو کبھی مجھے کمزوری ہو جاتی میں اڑ نہیں سکتا تو میں الٹے پر اڑ رہا ہوں میرا منہ زمین کی طرف ہے تو اس کی میں پوچھنا چاہتا ہوں جنوس بھائی لندن سے انہوں نے کال کی تھی جنوس بھائی آپ کے خواب کی تعبیر آزمائش سے ہے جو آپ نے اڑنے کی کیفیت اپنی بیان فرمائی وہ اچھا نہیں ہے آزمائش ہو سکتی ہے جس عہدے پر آپ ہیں اس عہدے سے معذولی ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں آفیت خیر اور بھلائی کے لیے اب دعا کیجئے اور راہ خدا اس وجل میں کچھ صدقہ اور خیرات وغیرہ کر دیجئے انشاءاللہ شاء اللہ اس بہتر ہوگا لیکن یاد رہے عمومی طور پر تو کسی بھی منصب سے معزولی کو برا ہی سمجھا جاتا ہے اور ظاہری طور پر برا ہی ہے کسی منصب پر ہے کسی عہدے پر ہے بندہ اس سے معزول ہو جانا یہ ظاہر ہے کہ ایک آزمائش ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے ہمارے حق میں کچھ ایسا کرنا چاہ رہا ہو جس کی طرف ہماری توجہ نہیں کہ دیکھیے ہر عہدہ ہمارے لیے آخرت کے حوالے سے بہتر ہی ہو اس کا ہمیں علم نہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر شکر گزار رہنا چاہیے اور اس پر اعتماد ہی رکھنا چاہیے تو اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو تو اسے تقدیر الہی اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا جانتے ہوئے اس پر صبر کیجئے گا دنیا عالم اسباب ہے اگر آپ کسی عہدے سے کسی آپ جاب کرتے ہیں کوئی ایسا کام کرتے ہیں وہاں سے آپ کو معذول کر دیا جائے کوئی ایسی آزمائش ہو تو اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے اس کی بارگاہ میں بکثرت دعا کیجئے گا ان شاء اللہ وجل خیر ہوگی ویسے بھی مسلمان کو تو قرآن کے اندر یہ تعلیمات دی گئی ہیں اور اللہ تبارک وطالیہ نے یہ شک فرمایا ہے مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ہم ضرور تمہاری جانچ کریں گے کچھ تمہاری جانوں میں کمی سے تمہارے اموال میں کمی سے اسی طرح اولاد میں کمی سے تو دنیا کے اندر اس طرح کے معاملات کا درپیش ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش بھی ہوا کرتا ہے تو مسلمان کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ اگر کسی دنیاوی نقصان کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے ہر حال میں شکر گزار بندہ رہنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس شے کا نعم البدل عطا فرما دے گا میں جاوید اقبال بہدین سے تو میرا خواب یہ ہے کہ میں نے دو دن پہلے خواب میں نا ایک کالا سا کتا دیکھا ہے بڑا جو میری طرف جھپتا ہے اور میری آنکھ کھل اس کا خواب معلوم کرنا ہے بھائی اپنے کالے رنگ کے کتے کو اپنی طرف لپکتے ہوئے دیکھا لیکن آپ نے جو بیان کیسے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو اس طرح کتے کا لپکنا یہ کمزور دشمن کے حملے کی علامت ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی دشمن ہو اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے لیکن علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تو کتے نے کاٹ لیا آپ پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو گیا تو پھر وہ نقصان پہنچنے کی بھی علامت ہے البتہ اگر ایسا معاملہ درپیش نہیں ہوا تو اس میں ایک امید ہے کہ اسے دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دشمن سے ہر طرح کے دشمن سے حفاظت کے لیے دعا بھی کیجیے ظاہری اسباب بھی اختیار کیجیے انشاءاللہ اللہ زوجل خیر ہوگی اور خواب کی ایک برکت یہ بھی ہوا کرتی ہے خواب کے تعبیر کے علم کے حوالے سے کہ اگر کوئی اس طرح کی صورت درپیش ہوتی ہے اور اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے تو بندہ اس شے کے آپ پہنچنے سے پہلے ہی اس سے بچنے کے اسباب اختیار کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کیجیے صدقہ خیرات کیجیے یہ سارے اسباب ہیں جس کے سبب سے بندہ اپنے آپ کو مصائب سے آلام سے محفوظ سکتا، رکھ سکتا ہے تو کچھ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجوہات کی وجہ سے ہم اپنے سلسلے کو مزید جاری نہیں رکھ پائیں گے کچھ بتایا گیا ہے کہ کچھ پرابلمس ہیں تو جو چند کالز تھی وہ ہم آن ایئر کر چکے تو انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ سلسلے میں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے معدرت بھی چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ مشنری کا کام ہے کب کون سی چیز خراب ہو جائے یہ ہمارے بس میں کلیتا نہیں ہوتا تو انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ سلسلے میں حاضر ہوں گے تو آپ کے کالز کو جو ہے وہ مزید شامل کریں گے ویسے کل منگل ہے کل رات کو بارہ بج کر پندرہ منٹ پر سوا بارہ بجے انشاءاللہ شاء اللہ سلسلہ ہوگا مدری چینل دیکھتے رہیے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بے جاہ نبی امین صلی اللہ تعالی وبیب صلی اللہ تعالی